الرحمن <سؤال> الحمد صلی اللہ وحمد المحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متفق محسوس السّلام خارن اور میدان خارن اور باقی تمام سامنے کو سماعت سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سردار کتاب شخو الحمد تجارت پیج نمبر دو اور پیراگراف نمبر تین سے شروع ہو رہا اس میں بھی خرید و خرو کے حوالے سے مقروح افعال بیان فرما رہے ہیں تاجر جو جو خریدار جو بازار میں کچھ خریدنے کے لیے جائیں گے اس کے لیے اور دکاندار خود کے لیے کچھ چیزیں مقروحات ہیں وہ بیان کریں یہ ناپسندیدہ افعال ہے نے وہ اگر وہ مکرو ہے دخول خل اللہ خریدار جو ہے بازار میں داخل ہو جائیں صبح سویرے قبل المتبعین یعنی تاجروں کے دکان بازار میں آنے سے پہلے تو آپ تاجروں کے بازار میں آنے پہلے آپ جو ہے بازار میں صبح سوارے نہ جائیں کیوں کیونکہ لے آنا ہوئی سے کیونکہ درخت کے ہیں انسان کے لالچی ہونے پر ہاں جی کیونکہ ابھی بات دکانیں ہی کھولا ہی نہیں اور آپ سے پہلے وہاں جائیں جو ہم دکان کھولے گا اس کے دکان پہ جائے گا تو بس اگر دکاندار کو شکو کو شبات بھیجیں اگر نہ بیچوں تو دن بھر مجھے کوئی سودا نہ ہو جائے زیادہ افسر بات جن نہیں کرتا ہے اس لیے جو ہے ایسے مقدس فائدہ کے کہ تھوڑا زیادہ کم قیمت میں خریدنے کی نیت سے جائیں تو یہ ہے چونکہ حرص و لالچ میں دار کرتے اس لیے مکروح ہے اس کے علاوہ وہ مت المشتری اور بائیں جو ہے خرید مال فروخت کرنے والا خود جو ہے اپنی مداح کرے اپنے سامان کی مدع کرے ضم المشتری خریدار کی مذمت کرے اس کے سامان کی جی اور اس کی مذمت کرے فروخت الندہ کی تعریف خریدار کی مذمت یعنی مت بائے بائے بیچنے والے کی مدہ مضمل مشتری خریدنے والے کی مذمت مد یہ بھی مخرو ہے وہ کیتوا کیتوان اے بھی مائی ابھی اور چھپانا ایپ اس چیز جو بیچا جاتا ہے جو سامان بیچا جائے گا دکاندار کے لحقوں میں اس میں کوئی اگر ایپ ہے کہیں کوئی سورا ہے کوئی چیز ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بتائیں ہاں جی کوئی خرابی ہے تو وہ بتائیں اور اس کو چھپانا مخرو ہے اگر چھپائے چھپا کے بیچیں تو پھر بعد میں پتہ چل گیا کہ معاملے کو پھنسا کرنے کا خریدار کو حق پہنچتا ہے اس لیے معاملہ پھر کینسل کرنے کا حق پہنچتا ہے باغی ولیمین و قسم خان البی ہاں جی خرید و فروخت کے معاملات میں خرید قسم خان ہے جو بھائی خیمتوں پہ بولتے ہیں نا دکاندار عام طور پر قسم بولتے ہیں ولہ بھلّہ یہ مجھے خود پچاس روپے خرچ کیا ہے جو پچاس روپئے میں خریدا ہے وہ قسم کھا کے بولتے ہیں میں نے ستر میں میرا خریدے ساٹھ میرا خریدے ہاں یہ دس روپئے فائدہ لگانا ہے اس طرح جو ہے اسی نبے میں بھیج دیتے ہیں تو اس طرح کے قسم کھانا جو کے لیے مقروع ہے والیمین قسم کھانا نا ہاں یہ خرید و فروغ کے موقع پر جو ہے قسم کھانا خرید و فروغ پر قسم کھانے مقروع ہے بس سو میں اور خرید و فروخت کھانا ہاں جی چیزوں کا سودا کرنا ہے ایندہ طلوع فضب و کے وقت طلوع فجر اور اس وقت ورو کرنا اللہ کی عبادت کے اوقات اس وجہ سے وہ شمس اور این شم شمس وقت بھی مغروع ہے یہ بھی مغروع ہے بہتین <تصفح> و لمتی دکاندار جو ہے اپنی بیچنے والے سامان کو بہت زیادہ زیب و زینت کرنا ہے یعنی جالی طور پر <تصفح> دھوکے میں ڈالنے والی یعنی ایسے زیب و زینت جو دوسروں کو دھوکے میں ڈالتی ہے اس قسم کی تزئین والی سامان کو خوب مزین کرنا اللہ تعلی بے آج جس کا ہم بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں چیز پرانا ہے مثلا اس کو اتنے پالش کیا کہ دوسرا سمجھیں گے یہ نہ یہ ہاں اس طرح دھوکہ دے دیں تو اس طرح جو ہے یہ مخروع ہے تزئین و مزین کرنا ان سامان کا اللہ کے اعلیٰ بے آج جس کے بیچنے کا ارادہ ہے اس کو اپنی نارمل حالت میں رکھیں وال وے آف ظلمت زمان کس چیز کا بیچنا ظلمت زمان جب وقت تاریخ ہو یعنی تاریخ اوقات میں تاریخ وقت میں جیسے رات ہو گیا لائٹ نہیں ہے تھوپ بہن تاریخ ہے تو ایسے موقعوں پر بھیجنا بھی ظلمت زمانے ہوا جب تاریخ و زمان ہے ہاں جی ہوا تاریخ ہے جیسے رات ہے تو ایسے موقعوں پر تاریخ, وقت، تاریخ وقتوں میں بیجنا پر مکان اور تاریخ جگہوں پہ بیجنا ہے ہاں جہاں وہ چیز کی حقیقت کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ مغروح ہے ول استطاط و باد العقد ہاں جی کی طرف میں چیز پر بات ہو گئی تو آخری قہمت فائنل ہو گیا ہاں جی فائنل ہونے کے بعد خرید فروق کا سگا بھی پڑھ لیا میں نے دکاندار نے میں نے بیچا بولا خریدار نے میں نے خریدا بھی بول لیا ہاں جی اور اس کے بعد پھر جو ہے کے دیر ہونے کے بعد پھر خریدار بولے بھائی یہ قیمت تھوڑا سا اور کم کرو بولنا یہ بھی مکرو ہے استحطاط دینے کم کرنے کا مطالبہ کرنے والا ہونے کے بعد مکمل پھر وہ بھی مغرو ہے یہ خریدار کی طرف سے وہ زیادہ تو وقت نظمہ یہ دکاندار کے لیے دکاندار نے ایک چیز بھیج دیا پہلے اس نے منافع سمجھ دے دیا ابھی بعد میں پشمان ہو رہا میں نے کم قیمت پہ بھیجا ہے تو پھر وہ بولے بھائی تھوڑا سا اور بڑھا کے دے دو جبکہ کہ ہو چکا ہے ہاں جی تمام جو خرید فروغ کا معاملہ کلیئر ہو چکا اس کے بعد پھر زیادہ کا مطالبہ کرنا، کے اندر یہ دکاندار کے لیے مغرو ہے بہت زیادہ تو زیادہ کا مطالبہ یہ دکاندار طرح سے ہوتے ہیں خیمت میں واقع نظام جب اس کو اس خرید فروخت معاملے پر پشمانی ہو تو یہ بھی مغرو ہے سب پہلے سوچنا چاہیں یہ آغت پڑھنے سے پہلے سوچے ہیں سب اشلا فرماتے ہیں وہ نجش و جو ہے کس کہتے ہیں کہتے ہیں نجش جو نجش کے معنیٰ یہ ہے ابھی شاثر خشرہ فرما رہے ہیں ایک دکاندار جو ہے اپنی سامان کی حاصل قیمت میں تھے پچاس روپئے وہ اس کی قیمت سو روپے کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو بہت بڑی اچھی چیز سمجھیں قیمتی چیز سمجھیں تاکہ لوگ اس چیز کے ہر میں راغبت پیدا کریں جی ہاں تو یہ کام بھی فرماتے ہیں مکروے و نجس کیا واہ وہ نجس بھی مکرو کو کیا ہے عزیز یہ کہ اضافہ کرے دکاندار پھر قیمت اس چیز کی قیمت میں یہ ترغیب المشتری خریدار کو رغبت دلانے کے لیے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے منگی چیز ہے یہ سمجھانے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے اس کی قیمت بڑھا دیے یہ بھی مغرب بدول اور اس کے علاوہ جو ہے اعلیٰ مسلمانوں کے سودے میں مداخلت کرنا یہ بھی مغرب بندے بند کرنے سودا ہو رہا ہے تو آپ اس کو خراب نہ کریں ہاں ایک دکاندار ایک چیز بیچ رہا ہے تو دوسرے دکاندار آ کے اس خریدار سے بولیں بھائی میں اس کو جو ہے اس سے کم پیسے میں دے دوں گا یا اسے اچھا چیز جو ہے اسی پیسے میں دے دوں گا بولیں ہاں جی اور اسی طرح جو ہے ایک اور خریدار آ کے بولیں جو ہے ایک بندہ ایک چیز کو خرید رہا اس کو بولیں بھائی تم اس کو نہیں بیچو یہ مجھے بیچو میں دس روپئے اضافہ دے دوں گا یہ ہو مسمانوں کی معاملات میں مداخلت ہاں جی خرید میں مداخلت یہ بھی مقرول ہے و, و دخل مداخلت کرنا علاسومنس مسلمانوں کی سودے میں خرید فروح میں و فروغ میں مقروح ہے وہ تلقر رغبان مغرو تلق کی رغبان طلاق ملاقات کو جانا رغبان قافلوں کو پہلے زمانوں میں تجارتی قافلہ دوسرے شہر سے دوسرے شہر میں ہر شاہ دوسرے شہر میں سامان لے کے جاتے تھے تو کچھ دکاندار جو ہیں وہ اس قافلہ والوں کا اسی شہر میں پہنچنے سے پہلے ہاں ان کو شہر سے باہر ان سے ملاقات کرتے تھے اور ان سے سامان خریدتے تھے زیادہ مقدار میں تاکہ خود اب ادھر شعر میں آ کر خود اس سے اچھا خاصا فائدہ اٹھائیں اور ان کو بولتے تھے تمہاری یہ چیز شہر میں مثلاً حالانکہ شہر میں اس کا ڈیڑھ سو روپئے ملتا تھا وہ بولیں کہ تمہارے اس کا جو ہے شہر میں جو ہے سو سے زیادہ نہیں ملتا ہے سو سے زیادہ تمہیں نہیں ملے وہ بول کے وہ اسے کم قیمت میں لے لیتے ہیں بات بعد میں بیچارے شہر میں آ تو ان کو اچھا خاصا نقصان ہوتا نظر آتا ہے تو اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے اور تعالیٰ کے کی ملاقات وہ کیا وا یہ ہم چاہیے چل کے جائیں دوسرے دکاندار مستعبلت رخ کرتے ہوئے ان تاجروں کی طرف المتوجہین نہ الابلطین جو ایک شہر کی طرف متوجہ ہیں ایک شہر میں انہوں نے جانا ہے تو شہر میں جانے سے پہلے ہاں کچھ دکاندار جو ہے یا وہ دکاندار کوئی بھی دکاندار ان سے شہر سے باہر ملنے جاتے ہیں تاکہ ان سے چیزیں جو ہے ان کو دھوکے میں ڈال کے بھائی اس کا شعر میں اتنے قیمت نہیں ہے بول کے کم قیمت میں خرید لیں تاکہ پھر بعد میں اس کو جب شعر میں آ دیکھا تو بڑا نقصان ہو جائے تو یہ جو ہے ہاں جہاں یم سے کہ چل کے جائیں مستقبل رخ کا طویل انتا جو ان کی طرف المتوجین الام بلدہ جو رخ کے ہوئے ایک شہر کی طرف اپنے سامان بینے کے لیے لے جائیں تو یہ ان اس قافلے سے شہر کے باہر ملتے ہیں کس لیے لیا اشتہری تاکہ خرید ان قائد قافلہ والوں سے سلطن سامان اب السوللم جو ان پہنے ہے ان کا پہنچنے سے پہلے بلدت شہر میں جاؤں انہوں نے جانا ہے ان کے شہر میں پہنچنے سے پہلے شہر کے باہر ان سے سامان خریدیں اور ان کو دھوبے میں ڈال کر تمہارے سامان کے شہر میں اتنی پہ قیمت نہیں بول کے لیکن وہ وقوف ہیں الگ سے لیکن جب وہ شہر میں آتے ہیں ان کو وقوف ہیں آگاہی ہونا ان کو آگاہی ہونے پر علم ہونے پر اصل قیمت پر شہر میں آ کر ہاں جی اور ان کا شہر ان کا شعر پوچھنے سے پہلے وقوف ہے اور ان کا شعر میں جو قیمت ہے اس پر آگائی ہونے سے پہلے ہی ان کو دوگے میں ڈال کے اس کی قیمت کا بھی بول کے خود خرید لیں لیکن جب وہ شعر میں آ کے دیکھا وہ بادل وقوف ہے جب انہیں معلومات ہو جاتے ہیں شعر میں اس کی قیمت کا تو پھر ان گانا غبل الفاشن اگر ان قافلہ والوں کو بہت بڑا نقصان ہو غبل الفاشن بہت واضح اور بڑا نقصان ہوتا ہو تو اس طرح باہر جا کے قافل والوں کو نقصان دینا صحیح نہیں یہ بھی مکرو ہے اس کے بعد جو ہے خرید فروح کی کچھ کچھ میں پیارے رسول نے حرام فرمایا جو پہلے دور جہالت میں تھا ان میں سے بے حبل حولہ کے نام سے خرید فروح تھا وہ کیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے پیارے نبی نے نہیں کیا منع کیا اور حرام کرا دیا کسی سے ان بے اے حاوالحلہ حاولہ حولا سے بے حاولہ یعنی یہ خود ایک بے خلید فروخت کا نام ہے جو اس وقت دور جہالت میں چلتی تھی تو شاہ شاید سارا کر رہے ہیں بے کن بیچنا حاول الحالا حاولہ جو ہے حاولہ حولا اس کے چار سے خود تشریح ہے یہ کیا بلا ہے فرماتے ہیں بے حوال حاولہ یہ ہوا وہ بے ان بی سمنن. کسی چیز کا بیچنا بسمن بی معذلت ایسے قیمت میں بھیجنا ہے کہ قیمت کو بعد میں دینا ہے یعنی ابھی ادار پہ کوئی چیز بھیج رہے ہیں قیمت بعد میں دینا ہے لیکن کب دینا ہے الا نتاجنہ خطی اونٹوں سے کہ بچہ پیدا ہونے کی موسم کے ساتھ موغر کر کے اس کے ساتھ قید کر کے بولیں کہ یہ چیز میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور جب اونٹ جب جو ہیں بچہ دے دیں اونٹوں سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت تم مجھے اس کا پیسہ واپس کرنا ہے تو البتہ دیہاتوں میں رہنے والے جانتے جانتے ہیں جانوروں کے جو بچہ دینے کے خاص موسم ہوتے ہیں جیسے ہمارے گاؤں وغیرہ میں بھی عام طور پر جانوروں سے گائے وغیرہ سے بچے یہی ماری شبریل میں بچہ دیتا ہے عام طور پر اسی موسم میں تو وہ لوگ اسی طرح کے ایک ڈیتھ کو فکس کرتے ہیں جب اون بچے دے دیں گے اس وقت تم پیسہ واپس کرنا تو خوب اون بچہ دینے کے جب موسم کو کریں گے تو وہ ڈیٹ مکمل فکس نہیں ہوتی ہے اس میں کبھی ایک دو مہینہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے ہاں جی ایک سال ممکن ہے شارک کے اکثر جو ہے یا خود ترفین میں سے کسی کے پاس کوئی اون ہے جب ہماری یہ اون بچہ دے گا تو پھر تم کو یہ قیمت دے دوں گا مثلا یا تکمت دے دو تو اس طرح جو ایک اون کے پیدائش یا خاص اون کے پیدائش کے بچوں پیدائش کے خاص موسم ہوتی ہے اس موسم میں تو ہمیں سے قرضہ واپس کرنا میرے پیسے واپس کرنا اس کی قیمت دے دینا تو چونکہ یہ ڈیٹ فکس نہیں ہوتی اس وجہ سے اس خریدار کو دھوکہ ہو سکتی ہیں اور کمی جو ہے تو اس وجہ سے شرح نے فرمایا یہ اس طرح کے مبہم اب وقت کو قرضے کے لیے مہیا نہیں کرنے چاہیے اس لیے اس کو شرط نے منع فرمایا تو بے حوالہ حوالہ کے واوق بے ان بے سمن معذرین بیجنا کسی چیز کو بے سمن البت میں دینے والا قیمت میں اور اس بات بادیت کو قید کیا علاج نیتاج ناکا ان کے بچے دینے کے وقت کے ساتھ اس کو حرام کیا اسی طرح واہن بے یہ بھی ایک خرید فروخت کا نام ہے بےآ مجر سے بھی معنی کیا وہ کیا واہ بے او فل ارحم جانوروں کی رحم میں جو بچہ ہے اس کو جو ہے بے معافی جانوروں کے رحم میں جو بچے اس کا بیجنا یہ بھی بے بیجنا ماں وہ جو بچے جو جو جنین فی الحال ہم جو جانوروں کے رحم میں ہیں جو بچے ہیں پیر کے بچے ہیں اس کو بیجنا بھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے صحیح سلامت ہوگا معذور ہوگا کیا ہے وہ پتہ نہیں اس جانور کے بچوں کو بیجنا یہ بھی بمبر نے مانا فرمایا وان بے الملاخی اور بھی نِندہ فرمایا بے ملاقی سے بھی بے ملاقی کیا ہوا ہے معافی بطون المحا وہ چیزیں یعنی وہ بچے جو ماؤں کے پیٹ میں ہیں کیونکہ ویسے آرام اور بطور تو چیز ہے کہ ہاں اماد کے مہاد کلا ہوتا ہے اس لیے معلومات عربوں میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کے بچے بھی تو غلام ہی ہوتے ہیں اکثر اگر آکاش سے نہ ہو تو غلام کے بچے بھی غلام ہوتا ہے ہاں تو ایسی صورت میں ہو تو ان کے پیٹ میں جو اس کی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہیں غلام کو بیچ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں تو جو بچہ جو پیدا ہونے کے بعد جو غلام ہونا ہے جس نے اس کو پیدا ہونے سے پہلے بیچ دیں تو یہ بھی پیمنہ فرمایا وہی اور یہ بے ملاقی ماں وہ بچہ جو بطون میں جو لوڈیوں کے پیٹ میں ہے اس بچے نے وہ بچہ خود آقا کا نہیں ہے خود آکا سے نہیں ہے مالش سے نہیں ہے کسی اور غلام سے تو وہ بچہ بھی غلام ہوگا تو اس کا بیچنا بھی جو ہے یہ بھی مکھو ہے یہ تو حرام ہے مہمان کیا مکمل طور پر یہ بے فاسی تھے کیونکہ نہ ہائی میں نے منع کیا وہ بے آسف الفالی نطفا تھا اور بیچنا آصف الفاظ فال نر جانور کو بولتے ہیں نر جانور کو جو ہے اور, اور مادہ جانور کے ساتھ ہاں جی جوتی کرنے کے لیے اس کے نسخے کو بھیجنا ہے. یہ بھی مخوض ہے وان بے المضامین بے مضامین سے بھی اللہ پار نبی نے منع کیا وایہ معافی اسلاب الفوڑ ایک تو ابھی واقعی طور پر جو ہے مادہ جانور سامنے ہیں اس کے پیسہ لیتے ہیں نر جانور کے اچھا نسل کشی کے لئے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے ابھی جو آنے والا وہی معافی اسلاب الفوک نر جانور کے جو سلبھ میں جو ہاں جی سے نشل کی جو قوت ہے ہاں جو قوت مائی ہیں اس کو بھیجنا ہے. یہ بھی جو ہے منع کیا یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح انب علمسا بھیجنا کسی چیز کو ہاتھ چھو کر دیکھے بغام بن صرف چھو کر جو ہے بیچنا تو اس میں دھوکہ ہونے کا خطرہ ہوتے ہیں اس وجہ سے اس سے بھی اللہ کے پیارے نبی نے منع کیا بے الملازمت سما کیا ہے وہی آ وہ یہ کہ بیچیں صلاً کسی سامان سامان کو بھی ملامتیں صرف چھوکن لا بھی مشاہدہ نہ کہ دیکھ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے یا تارکی میں ہاتھ لگانے دیتا ہے یا ویسے بھی صرف ہاتھ لگاؤ بس دیکھو یہ نرم ہے کیا ہے تو صرف چھوکن دیکھے بغیر کسی چیز کا خریدنا بیچنا اس سے بھی اللہ کے پیارے نبی نے منع کیا کیونکہ اس میں دھوکے کی بہت زیادہ چانس ہے اس لیے وہ آخر جاً بے ان یعنی بے مناوضہ سے بھی منع کیا وہ کیا ہے کیونکہ نوازہ یعنی تو پھینکنے کے معنی میں تو بے مناوضہ کیا مطلب ہے تو فرماتے واہ یقل وہ یہ کہ کہیں خریدار کہیں یہاں بہ خریدار دکاندار سے ان نواز طاقتوں نے فلاں چیز میری طرف پھینک دیا دکان میں جو موجود کسی بھی سامان تک اشارہ کر کے اگر فلان چیز جی تم نے میری طرف پھینک دیا حالانکہ پتہ نہیں ہے اس میں کتنی چیز کپڑا ہے تو کتنے گس یا کوئی اور سامان ہے کتنی مقدار میں دہی اس کے علم نہیں ہے ہاں جی تو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن اندازے سے کچھ خود خیال کرتے ہیں یہ اتنی چیز ہوگی مطلب ہے تو بس ایک جوڑا ہوگا پانچ چھ جوڑا ہوگا بول کے مثلاً اندازے سے سوچ کر بولیں یا کو جو ہے دکاندار سے کہیں ان نہ وجتا اگر تو نہیں جس میرے طرف پھینکا ہے لے جا حقت اس طرح تو تو بے میں نے خرید لیا بھی میں آتے ہیں سو میں اوقا یا دو سو یا اتنے میں یعنی اتنے آپ کی مرضی کوئی بھی عادت ڈالے سو میں دو سو میں ڈیڑھ سو میں سے کم زیادہ تو اس طرح جو ہے ہاتھ بھی لگانے نہیں زیادہ ہاتھ لگانے سے اس طرح بھیجنا بھی مانا کیا ہے حرام ہے باقی انشاءاللہ شاء اللہ گے